الصلاه والسلام على السيد الرسول خاتم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام و السلام عليك رسيدي يا, يا رسول الله وعلى آلك وصعدك رسيدي يا, يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي خاتم المدين وعلى آلكا وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين دو سنا دروت ختم لہ تحیت و سنا تو بعد اجزانا فریاد ہے حق تعلق مجدو ہو کریم نہ چیز ہر ترحے شرفت میں تو محفوظ ہونا ہو مت کا تا حال ہر کو پر گمراہی جرم من خطا دی معافی ہتا فرماوے اگوں تو سرار پرستکیم دے چلن دی توفیق بخش دوستان گرامی حقوق اولاد موجودہ تسلسل جاری گزشتہ جمع اور مبارک میرے شیخ مکرم نے پڑھایا آپ دا ونرانی خطاب الاحامی خطاب وقت دی ضرورت سی میں اپنی زندگی خود تقریر کرا ہاں لیکن اس کے باوجود نقد کا ختاب سنیا کبھی کسی کا سنوں گا ایسا عظیم مشان بے مثال باتل شکن خطاب آپ نے سماج فرمایا خوش نسیبی سی میں نے بھی شادت حاصل ہو اس گزشتہ جمعہ تل مبارک تو بلہ جڑا جمعہ پڑھایا اس نے حقوق اولاد بیان کردہ یہ دساسی کہ ماں باپ کا فرد ہے خوف خدا جا شان ہوالی کا خوف اولاد اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مولا تعالی دے کزا قدر متعلق اپنی اولاد نمجھا تاکہ اس کی وجہ اولاد مسائب دنیا کے تکالیف تحمل دے تعمل دے نارم. مقابلہ کرم اور دلیر بڑ بزدری ان سنا جس بندے کا تقدی تمان ہوں جالا کی رات سے نگاہ رکھد ان دلیر اور ضرورت مند ہوں اچھے خطبہ جی مطلب مبارک ساروں ہے کہ حقوق اولادوں یہ ہے اللہ تعالی دے متعلق جو سمجھاونا نو سمجھا سمجھا یہ سمجھایا جائے جائے کہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ ہو علیہ وسلم پتر سڈے نبی رسول نے ان محبت بھی سڈے پر فرض اور اینا رب سونے دے محبوب صلی اللہ ہو تعالی اللہ وسلم کی فرما برداری بھی پتر سڈے پر فرض ہے سکول جڑا حصہ رکھا گیا ہے نا رسول اللہ سرکار ذکر مبارک دا بڑی منافقت نال رکھا گیا اسفر تذکرہ ہے بھائی اوبے جمے والے سن تو ابھی آپ سرکار کا فلاں سن وشال پاک ہو گیا لیکن تو سکسے تھان کے سکول میں سکول نیا خاص کتابیں کہ لکھا میاں اللہ دے پاک نبی سرکار کا ہر عمل ہر قول ہر فول جڑا ہے وہ سڈے واسطے ضروری اور پترو آشا نبی پاگ دار بننا ہے تو سجموا سکتے جدو اتباع بھی گل آنی انگریز کا نمونا پیش کرنا ذکر سیکر تھوڑا جا رکھا ہوا ہے اس چوئے نو فساو کی خاطر آ جڑ سا چوا قوم ہے نا یہ فراو کی خاطر انہوں نے کہ چا کے سمجھا کر دی حق پورا کی سکھایا فرد ہے کہ پترو ساری زندگی راہ دی بار گاہ پسند پوچھوں اس بنے گی جس لے آسان اپنے رب کے پاک بہبود سرکار کے اصا انسان ہی تمام بڑا گے اللہ تعالیٰ نے سانو ایک نمونا دیکھا اس محبوب دی اتباہ کرنی ہے اس نمونے کا چلنا ہے اولاد نو اتباع رسول کا سبق پڑھانا شروع کر دینا ہے ماں باپ کے فرض ہے جنہیں اس فرض کوٹاہی کیتی اللہ تعالیٰ کے آزاد کا پستا ہے رسول محبت صحابہ محبت اہل میز محبت اولید کے ذہن چ بفرے تو پایا جائے کیونکہ بکرے کی حالت دے اندر سکھایا ایک سمجھو جو پتھر لکیر ہے رسول صلی اللہ ہزور سر محبت اور کشش. ہے کہ ہزور درما بردار بنو ہزور سرکار کی تابے داری کرو یہ آجالے جھوٹیا واگو محبت کا دعویٰ ہوئے تو ادھر عملی مخالفت ہو سمجھ دیں کہ محبت جتنا محبوب خدا محبت کی پہلی پوڑی یہ کہ محبوب دلاف چلو جی آنگڑے کرو جے جی کافر کرو یہ محبت کی پیڈی کوٹی جی نے پتا نہیں محبت کی تو سکھائے محبوب کے خلاف چلنا ہے ہر گل ان سمجھایا جائے, جائے پتروں محبت مستفی محبت صحابہ محبت آلد اس کا تکالا ہے کہ صرف ان پیچھے ہی چلیے بولو سبحان اللہ سدکے جاواں ہزور سنگھ آلم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنی اولاد نئی تربیت شروع کر دینا ہاں محبوب بے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اپنی اولادا نوئی سبق شروع کر دینا ہے. اتنا مستعفی سنگ اللہ علیہ وسلم دا جس پھر اولاد دل دے اندر حب بھی رکھ دی سی رکھتی سال اپنے نبی دی تابےداری بھی کر دی سی کرتی سہا مثال نے بےش باہ مسالہ نے آلندر لاہوری اقبال کی ایک گل سنانا दरवाल साहब की इकबाल दरवाल साहब की इवें नहीं आखिर एड् वा आशक बन खड़ोता किस रंग जात छुपा के करना की रहा। किस, किस तरह उस बंदे दीन की खिदमत करेगी रंग जात को लुका के अला मैं फरमान मैं शायद खोट हों छोटा सा गुस्सा चढ़ा मैं छोटी चुकी तो जा मारी मैं मा आस उतों तंग की ती बस आख मेरा मारना सी तो मेरा वालद अंदर वेस रहा कुर्सी तो बहते अला तो फकीर बंदा साल जी ماں بڑی دردشنی تھی اللہ میں اقبال کی ماں بڑی فکیرنی سڑی شرم آیا اثر اولاد آیا آپ فرماند جب والد میرے نے ویخیا روڑ روڑ ہو کے میرا والد روڑ ہو کے کرسی تو تھلے ڈگ پیا مین سپیا فرمان پتر پترا جدو ماشر دا میدان لگے گا اللہ دے نبی رب دبیب ہوبیب نوہ کی وھاواں گا کہ ایک مگتا آیا رب دن ڈا تیرے پتر کٹ کے ادو گل چب درمان سارا فلا تنہر منگوں جڑکو نہ چھڑک نہ پاو ڈانٹو چپ کر لو الہ فرماندہ منگتے چھڑکیا جو نہیں کیوں کہ ربو آدھا الاس شریق محلال سونے نے تینو دہرت آزادی دتی ان منگل چہتا جی آگاہ ہاتھوں کیوں ادار لڑنا ہوئے نئی دل نہ دے اسی گل اس قرآن کی آلت پاک جو ملک بال دا والد سمجھیا وے رو رہے بے ہوش ہوا پتلا میں کیا مارا جنبیاں ولیاں دے سامنے کی منہ وکھاوا گا کہ تیرا پتر ان نکل کھڑوتا سو سجڑا معلوم ہوا دا فرد بنتا وے اپنی اولاد نبی پاک سرکار دا بنا ہزور سرکار ہر ہر حکم اپنی اولاد نو خبردار جب خلاف ورزی اوبے بول پو چپ نہ لپ نہ زبان نال درور سمجھا ون. آخر ایک نہ ایک دن بندے دست بار بار کر سونی گل دل پہ اثر کری جی اولادر محبوب خدا سلی واری دا جذبہ بیٹ ہی جائے گا شرماجی میں اس زیادہ وقت بجائے اگے چلنا جہاں سلگلہ سناونا چاہنا اولاد کا حقوق اولاد دا حق جڑا ماں باپ کے بنتا ہی اگلا اس تو اگلا وہ اب بنتا ہے جب ایک پاس رب رسول محبت سکھاوے دی تباہ سکھاوے ان دشمنا گیا مخالفت ضرور سکھا سمجھی رب سونے کے سانو بے حساب چڑھ دے رب رکھا شری شریک انہوں کی پائی پائی کا حساب کرنے پہلے رہی روی سارا کچھ سمجھا چکیا وا حق ملنا ماں باپ دےفر کافر مخالفت دا سبق بچپنا چ پڑھانا شروع کر دے میں مثال دینا اور دنیا کے مخالفوں میں اپنی اولاد نٹ گا بچہ ہوئے سکھانا شروع کر دیا پڑا پرانا شریقی انہوں نے بالا کھیل کوئی نہ لو خبردار بچہ خیال رکھیں اپنے کل میں پڑھنے والے ہوئے ان بال ہوئے سبق پڑھا شروع کر دیا اگر بال سا کنجلا اپنے دنیا کے دشمنوں کے بالا لال کھیڈنا لڑا کھول مارنے پہ شرم نہیں آؤں بےغیر پاٹ دسیا دشمن نے اگر بال دشمن دے مو ہٹنے لڑا جائے تو مار کے گھر لے آج تین آخیا نہیں سی نہ موٹے نہ جاؤ سجو جان جانی دشمن کے خلاف سبق پڑھا لیں ایمانی جانی عزت دشمن دے خلاف سبق شروع کر دے اتنی کی دکھا اچھا دنیا دے کام سے ایڈے سخت سڈے لال سخت بتما ہی کھی لڑائی پہ جائے قسم خدا بھی اپنے دے کے لال پہلا لفظ موچ نکلتا سکھا نکلنا تو جانے کافر نو کافر نہ برکا مچی چافر نو کافر آکڑ دے آپ سکھ آسی جانے اپنے, اپنے دنیا کی خاطر ہاں جی دن لڑائی پی گئی سکھا تو فلان تو پتا نہیں کیا مجوسیا ہاں آ سکھا اختیاریا ہاں وہ آن لینگی اچھا دے مسلمان نو کافر آخنا چاہیے کافر نو کافر آخنا میں، توجہ نہیں فرمائی بچپنے اولاد سمجھ پڑھانا شروع کر دے کفر دی مخالفت کا جس ماں باپ کفر دی مخالفت اولاد نو وچ نہ سکھائی اولاد کفر حامی بن جائے گی کافر کی کٹو بن جائے گی اور ماں باپ جانم جانگی کیونکہ ان نے فرد پورا نہیں تمجونی پروائی کری آؤ گے ہن میں سمجھاوا بھائی کافراں خلاصا سمجھا وا بھارت میں تکلیف کافی اس محسوس کر چکیا ہلاس میں چار بھائی چار مخالفت چار مخالفت کافرانے مسلمان پہلے نمبر سے کافران گل چ نفرت ہوے پے پتی تو نفرت ہوندی نا کافر تو کفر پینی نفرت ہو بگز آخری بگز نفرت اس کا بیان اللہ تعالی سورت ممتحنا فرمایا ہے سورت, سورت ممتحنا اگر ہو سکے تو ویم سورت ممتہنا کھول کے وہ دیا شروع دیا آیا تھا اپنے پتر نرجمے نال پہ ہوئے ابھی کی لکھے اللہ فرماندائی آئی نا منو لا چکا خزو دیا دکم اولا والو میرے دشمن نوست نہ بنا لیا پہلی سنایا اللہ بہترین نمونابراہیم ابراہیم, ابراہیم جنہاں اپنی قوم نے آخیا بےزار دشمنی بخ ہمیشہ واسطے اٹھ چکا جی ہاں جی پہ پیدا ہو گیا جی ہمیشہ واسطے معلوم ہوا ہے ابراہیم علیہ اسلام کے دل پاک دے جہاں دے کے دے کے مابوا خلاف نفرت سی اوے ہر مومنٹ سروے کافرا دلار دل چ نفرت ہوئے ممتا ہے نا سانو رب ادب سکھایا ہے رب جو کچھ سکھایا ہے وہ سکھنا ورنہ سکھ بن جانا ہے ہر سن کے جاؤ رب فرماو تستے بہترین نمونا ابراہیم خلیل ہے جن میں یار بنایا ہے. تو انہاں اپنی قوم ناف کر دے ان کے جڑے سنگھی مومن سن ان بارے نفر کھوج کے کافر بیان کر دتا اپنی قوم نو نیا نو نہیں اپنے تو کام شروع کیتا کیا کافر جو سن فرمایا باس بھائی اصا تو تساں ایک دو تو دشمن ایک باہر دشمنی ادر مختص نفرت یہ ہوں ہمیشہ واسط ہے جنا چر تصا سڈے ایک نو نہیں مننا ان چر دشمنی رہ جانی مطلب یہ نکلیا جدو رب ہے بہترین نمونہ میں سونی مثال ابراہیم دا مطلب یہ نکلیا سڈے جو مثال رب پیش کی او سامنے رکھدا سڈے دل چ ہر افرف ہر افر خلاف نفرت رکھنا اپنے فل دے اولاد بھی اے اے چاتی مارنی بھی حق پورا کی اپنے پترا ناہ کے تیاں نہ کے سبق پڑھا پتر انگریز بڑی پر کشا بڑے دشمن نے پتر عزت کے دین دو جان دو ڈال دے دا ہر شاید دشمن نے پتر خبردار کا اپنا وشال رکھا ہے جی کے پڑھایا تو مر من چٹی واسطے تیار ہو ہاں تھی بالو شاہی کھا کے مر جا تیرہ دبو کھلیا رات کا قرآن پیرہ چلوڑا گے تو آپ سمکا گیا مار تیرا فرد پورا نہ کرے تو ختیات پوتا تمہاری کھڑا جب ایسا میرا بتا فرد پورا نہیں کرتا پتر نہیں کرتا میں نے فرمائی بہا کے وہ کتلا مکتو دلی نفرت سکھا سکھا یہ ایمان بھی شرط جس دل میں کفر کافروں کے خلاف نفرت ہو وہ دل ایمان سے کھاتی ہے انو سمجھا پتر پر کلو لا پھر دیکھے لا یہ سان کفر کافران نفرت میں سکھاؤں گا کافران نفرت ادھر نفرت سڈے زیادہ ہے کافرانڈے نفرت زیادہ اٹھا سدا گیا نا انڈیا کے ملک گاندھی مڑ تحریری دتی تو انہوں نے پچھو نال؟ مڑی گان پشاد مڑی دوتی آ کے پلی تو گئی افسوس کافر سانو گان کے موترال سمجھے پیسہ نہیں سمجھیے توجہ نہیں فرمائی سر سمجھئے پھر ساڈے والا دا بندہ ہی کون کا فردگار ہے تو کو کافر ساڈے ندی والی افراد کرے جو کم سڈے ندی کا رکھے دو کرے سڈا نبی تگ رکھے لوا دے سا نبی منہ دال مبارک رکھو لوا دے سڈا نبی کپڑے خلے پاوے سہرے پاوے وہ سڈا نبی چور دکھ نہ کٹو سڈا نبی عورتیں کپڑے پواو آخ پر دیکھا وہ اکھ نہ کرو کیوں نہ چلے سبی کا نفرت رکھ دن کا فرد بنتا کافر نفرت رکھے جنا دوسرا فرد پہلا دل والا پہلا فرد دوسرا کافر دو خلاف چلنا عملی طور خلاف چلنا آپ بھی چلے چل اولاد نے سمجھا پتروں خلاف سمجھا جی وہ کر نہیں کریا ہاں جن نہیں کریدا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی مٹ کے سبق پڑھانا شروع کر دے سن میرے ہکا نامدار دیکھو ایک شخص ہے نہ مسلمان ہو جاؤ کلمہ کلواں پڑھا رہا ہوں رکھے سن حضور سرکار نے فرمایا جائے والے کالت والے حدیث اسلام خان کفر دی حالت والے والے اتروا دے حسل کر اور سجنا سڈا نبی کفر دی حالت والے وال بھی برداشت نہیں کیتے کفر دی شکل کافران والا والے معلوم ہویا نبی نہ کافران والا رنگ برداشت کر دے لے. نہ کافران والا ٹنگ برداشت کر دیں جو آئے جس نبی متیاں گلا باہر جانا سونے عمر بن سا صحابی آیا دے کے پیلے کپڑے پائے ہوئے پیلے رنگرانی شکل دے پیلے کپڑے کڑتا بھی چادر بھی پیلی نبی پاک سرکار نے ویک فرمایا آلامدار نے کافر کپڑے پائی پھرنا کی مطلب یعنی کافر خاص رنگ کافران کا خاص رنگ پاند ہزور نے فرمایا یہ تو کافر رنگ والے کپڑے پائی پھرنا منسا بلکہ کافر کپڑے کیوں پائی پھرنا کرنا کسی نے ہونا میں فرمایا مسلم کی حدیث ادر کتاب پہی ہے بخاری شریف تو بعد جس کتاب کا درجہ ہے. مسلم شریف مسلم دی حدیث نہ ہوا ندی دس ان چلا دے چلا دے اور ندی تو ان خلاف چلا ہے تو تم نال رنگ اتر جانا سی پر ندی دسو میں تو اتنا سختی کرنا مان. ای نفرت رکھنا وا تو پنا وا توجہ یہ پتہ نہیں تھی اسلام تو پیار کا مذہب ہے لال مند رو پر سب ٹھو پیارجر بھائی مان سو جن سو اسلام پیار کا مزہ میں یعنی کافر پیاریا تو نفرت مولویا نفرت رکھ لیں اپنے کو نفرت یہ تو آ کے ماری جان تو چنگا تو نفرت کافرا نہ ارفت یہ منافقت کی نشانی مومنٹ دل ہوں بھائی مومن دل ہمیشہ دل چلفت رکھ دے دا کافرا داستے نفرت رکھ دے سجنا میرے پاک نبی فرمایا جلا دے ہوں میں پوچھنا وا نبی ورگا برداشت کیتا نبی کا حدیث حدیث پاک تو پتہ لگتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اج ہوں نہ سامنے تو آپ سرکار فرما دے پینٹ سالوں جنو جلم پڑھاؤنے ان پینٹ سال وہ رنگ آرا, رنگ آرا, کپڑا نہیں پہن دتا تے رنگ بھی ٹانگ بھی ہو سارا کچھ ہو برداشت کرنا مطلب پینٹ سرانی سنت یہ توجہ سال جو پوچھے وہ مسلم شریف کارڈ میرے آل کھچ کے لیا جی آ جا تو موڑ آتا ہے منڈیا آتا مالشا اگلے دن پولیو تو خطرہ دود منازلہ کرانا گل کرا بھی بندیا نو آخیا جائے فون بجایا بیٹھا میں تو نہیں آپ چھوٹا کدو میدان چاہ سیا آدھے پیڑ تھبار کھلو کے سارے آدھے پہ لاتا لگا تی تین پتا لگے تین لبنی کو نہیں آیا پاسائی کہ پتہ لگتا بندے کا جڑا فرما میرے مزیدار تین کافر مشابہ بہت کچھ تین بیان کیا پورا موزود آ جائے پاک نبی سرور نے سانو سبق پڑھایا ان کے خلاف چلن بڑھا اولاد نبک پڑھا دے پترو کافر والے کم نہیں کری دے, دے, دے ان کے خلاف چلی دے انو نوی نو ویخ اپنے نبی پاک سرکار والی ہر سندر تعداد پوری کربھال لو سد کے جا تیسرا فرض مسلمان تے تیسرا کافران دے کفر دے خلاف بولنا نفرت دلچ فرض چلنا تے بولنا فرض جہ بولنا پسند نہ کرے کافر دے خلاف وہ ایمان تو فر وہ حج پر لانت پہ جدو رب نے آخر کلہ لکھ جواب ملتا لا لبا نہیں فرمائی. آج کرن گیا, کھڑے پتھر پہ مار د جسے کچھ نہ کو اس گڑی ڈے کھیلنے والے پوچھا جی آپ پتھر ماری آنا اتنا کچھ نہ کو معلوم ہوا سجنا بولنا کھے وہ پتھر مارن فرمیا رب دسدا دس شوطان پتھر مرا کے آج جا رکاوٹاں پای وہ پتھر دکھا کدی پیچھے نہ چلی میں کس میں رکھا ایمان نے سارا قرآن ایک پاس رکھ ل اسلام دی کوئی عبادت چج لے آو نماز لے آن میں سارا اسلام چل گا اللہ دی مدد بل... رب سونے کی مدد کر میں تیرہ میں یہ حج چڈن یا, یا کف دی مخالفت پوری کرن ہاں ایمان کرمان شیطان پتھر مار کے رب سونا دس دے دشمن اینی نفرت رکھنی تیرا راہ مار کے جہانم تیر سٹوئی بچ مار پتھر کافر چشتی تیرو ترو کافران چیز استعمال نالے خلاف بولنا یہ آم آنے لگنے. فتی, فتی, فتی, فتی نے موٹا جا جب میں تھی پسند نہیں کرو تو کافر کے خلاف بولنا کہ نہیں می ترتا تو ہوٹ بئی مان کافران خلاف بولنے جا پسند ہے سمجھو تو کافر وہ تو, تو مرتا قرآن کا منکر سوا لکھ نو کافران خلاف بولنے کافران کے خلاف چلے چار کتاب آسمانی کفر خلاف کافرا خلاف بول ہر ولی بولے ہر صحابی بولے ہر اہل بیت بولے آل آل پاک متدار بولے اللہ کا قرآن بولے کھے کیا بول دسواں سپارا کھول سورت بیا رب العالمین لین فرم لائے ان کا فروغ احل کی دار والر کی نا شک وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہے اور مشرق ہے یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کی ساری مخلوق سے دت ہیں دس میں بولے رب کے نہیں تو جرا آخر نہ بولے قرآن دمن کرونا کے نہیں تو قرآن دمن کر کروڑے جرا تین ایسا کرے نا قلاب بولنا چیز کا اعتماد کرنا انہیں کافر فرض بنتا فرض بنتا بولیے کرتے بولنا پسند نہیں کرتے مانو فارے لائے ساڑی نماز روزہ حج لکات ہر شاید سڈے تو لالت بڑھ کے کیا متعلق دن جہان پسلے جائے گی اصل تقریب کردی گل کی میو نے ادھر انہوں چیزاں استعمال خلا بول دوں تنا دیا چیزاں نا سانو تے رب تھڈو استعمال کرنے اجازت د میںلا جدر چل جائے نہ جنگی کر لو دیا رنگ لاؤنڈیا نے استعمال کرو بغیر نکال تو میں آخر پتر ہاؤس را کر میں بولنا نہ کہ میں جدو تری اے وڈیرے میرے ہاتھ چڑھ گئے نا تو میں استعمال کیا تھڈو اس نے چیکی مڑ خلاف بولنا استعمال کرنا مردو رب ہر شاید رب استعمال بھی کرنا رکھنا مراد بائیمان بولن نہیں دن کافر کے خلاف لے بنے تھے وہ مرد نہیں آدھے بولو ہی نا وہ کٹ دن بولو ہی نا سدکے سدکے سکولی وا رت مجھ بول سبحان اللہ یہ تیسرا فرد سجنا بولنا بولنا چوتھا فرد لڑنا لیکن یہ ہر واسطے نہیں, ہر نہیں. تو ہر تھان سے نہیں ہر کے نہیں اسلام تر رہے شریعت مطابق فر رہے نہیں جانیاں جائن کر دو جڑب کر دم چ مارتہ مارتے فلان چا کر تو جہاد نہیں ہے وہ جہاد حضرت فاروق آزم نے کیا جہاز اسلام اور قوم کے فروغ توفیق تو سبان جہاد فرو بہترین جہاد یہی ہے جہاد فرد ہے کہ نہیں جہاد جہاز لڑنا تو ہوں جہاں بولن کے گسا کردوں پتر پاڈا اگلا منصوبہ نہیں دیکھا تو بولنا نہیں پیٹا ساٹے لڑن فرد توجونی فرمائی یہ سبق خاص کر پڑھایا جائے خاص خاص پڑھایا جائے بال کیونکہ وہ دی مخالفت زبردست ہو رہی ہے. کافر زور لائی کھڑے نے کافر دے ٹٹو کہ مسلمان دے دل دماغ جہاد کا تصور کر لو کے ہوں جد آیات حدیث پڑاوڑیاں قانونی جرم بنیا کھڑا ہاسل پور ضلع لہائی چشتیاں شریف کے درمیان چ پہ ابے ایک مولانا صاحب نے مولانا محمد یار صاحب اونا میرے سسنگی نے دسیا بھائی اتے ڈی ایس پی بلایا मौलवियां तो उन्होंने आखिया जो दे। दर्श दें तकलीर करते हो जदों कुरान पढ़ाते हो हदीश पढ़ाते हो जिथे जिथे जाद आयत आए हदीश आगे तो सी पढ़ाई पढ़ाई नहीं छू सार्प किया अगों बेहरत सन बेईमान सन क्रांति मलवंडे सन चुप ہاں جی آ جی بول ٹھیک ہے جی بھی آدھے مکوں تو حسین تھوڑا سی جڑا بوتھ مارتا کاف لائے میں ارے حسین بھی نہیں کاف لائے میں ایک حسین بھی جو سو فرات ہوں ات گل کر لگا تو بڑی ش... کروڑ روپے بہانا یہ بنایا گیا بھائی آیا تو آس تے پابندی لاؤ بہانا یہ بنایا گیا جی یہ لڑائی کا تو سبر اجاگر ہوں تو مسلمان کا سرگر بن گئے فسادی بن ایک سجنا پڑھا ہر گل توجہ سمجھو ایک کے عملی طور کر کے سکھا جرم عملی سکھانا ہے نا اچھا ایمان اور بسا جس فلم لڑائی ہوتی جس فلم چل مار دھار لڑائی تباہی چوکی ہوئے وہ فلم زیادہ پسند ہے نا میں اگلے دن میالی اڈے چو بچ بچا سورت حال ویخی انڈیا کی فلم لگی کھڑی تے جناب لڑائی پی کھڑی اگاں پی برس اگاں چ بندے ساری جان کوئی پیا اڑکے کوئی واہ او آلے سٹی جان بندیا نتاں مار بار کے آدر کٹی جان جناب تے کوڑ سارا لیکن ایک عملی طور سے ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے اچھا مکانا کوٹیاں بلڈرگا کے اتنے بم ٹورستا جہاز سڑدا پیا جہاز ڈگتا پیا بسا سڑدیاں پہ رولا پوری قوم کتے نیچے رننا کے نیچے خوش رہے اس تیاری کرتی سی میں خدا نے گال دیتی سے سٹ چوٹ وجی دماغ چ میں آخیا ہوا آکر... رتھ بے گیر <سنی> چلائیں گے نچائیں گے سناخ کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہنوں بیٹھا بتا خیر غیرت بےرتی پسندے پردے ویرے دال نال ننگیا پردے ویرے دال ویری نال گے ہر بے حیا سکھا دے کتنا بے حیا مسلم سکون آدھے سوکھ لے مسلم سکو لیا دے ادلا چورا جدا نے لبی دا جگڑا سوچے ہے مسلم سکولی آدھے ادلا تھوڑا جدا ابو نام دا جی ابو یہ نام دمی اکلانا خسرا شکل ایسریا وہ کپڑے انعام لے دی تاری یہ نام بھی دی انگریز دے کدار ابو ادا د اما دل ہاں جنو لی آخو کپڑے تو چوکی بار آئی آخ تاکہ چوکی وڈی لے جا بار چوکی بار ہونا دل شکلا خوشیا کپڑے نام دائی دسدی گدار مسلم سکولیاں دے اضلا تو جدا ہے جینے نبی دا جھگڑا جگڑا سا مسلم سکولیاں دے ٹھیک ہے سراٹ آیا نہیں کوئی نہ پیسے لے جاؤ کسم خلا دروی سی در کیا گل سنا الدرف فی کلے مفل مستدرف کے اندر شیخ شہابین اب شی لکھ باہر کھیلنے سر وہ کیا آدھو خدو کھیڑے سنو ای جیڑی ہوا کھیڈ ہوں بالا سا کھیڈ ہے خونڈی خونڈی جی ہوں سی وہ خونڈی کے بال کھیڑے پیسے گیند اڈیا کدو اڈیا ایک نال باہر شہر باہر وقت دا پادری بیٹھا سینے تے کدو پیاو فرق نپ لمی پھڑ کے ملک مسلمانوں کی ذمہ داری نال ریاسی جدو اندر کول کدو کیا ہوتے انہیں نہیں دتا بالا ترلا ماریا نہیں دتا بالانے نے آخیا تین محمد پاک دے حق دا کا وسیلا دیکھا نہیں سان خت واپس کر دے گی واپس کر دے اس انکار کی تالتی نے تو رسول اللہ گالا کٹنیاں شروع کر دیا حضور سرکار دے خلاف جد بول بال کڈیاں لے کے پی گئے دلت عمر کا دور خلاف ہوتا عمر پاک نکا لگا وے مسلمانوں کے بالا نے نبی نو مار کے تے مار دے کھیڈن والے حضرت خوش ہوئے اسلام کیزت جو بالا نبی کے خلاف اپنے نے سنیا وے گال سنیا نے برداشت نہیں دشمن نار چڈیا وے ہوں اسلام کی زت کہنا ہوگی بول سبحان اللہ قسم خدا دی کرکیا نہ دروے ایک گل اور سنا لوگ سڑکے جا ایک منافق ہوا مجبور زمانے کا وڈا منافق ابد او دا پتر سی او دا نام بھی عبداللہ سی اور باپ رہی فل منا شکیل سی بیٹا رہی سلا شکی سنا توجہ نال بول سبھان لو سل کے جا میرے پاک نبی دار دا ہزور کا دا ایسا سچا خاتم سی میرے آمداد سرکار نے اس بلایا فرمایا الا ترا ماں یقو کا ویخنا نہیں ہے تیرا باپ کی آخر ارد کی ماں یقوی خدا کا بھی وی یا رسول اللہ میرا باپ کی آخر میرے ماں باپ جناب کے قربان ہو آپ نے فرمایا تیرے با پاکیا وے لائی رجا نائد مدی نت لائی چند آج دو من ہل ادل مدی نیتا ہوں جڑا بہت عزت والا وہ بہتی زلیل کھ کے مار سکے گا یعنی منافق نہیں اپنے آپ نو وی عزت آخیا رسول اللہ نوز بلا احمد لالک غلیظ کلمہ بولیا ہوں جدو بیٹے سنیا وے فکا لکا دسا اللہ بیٹا کے لگا کملی والے آ سچ آخلا وے وہ سب بڑا تب ہے, تو تو ہے میرے کملی والے سرکار تو جو فرما اما واللہ ہے لکھٹ قدم تل مدی نہ تا رسو لاہر والا مو نہ والنی و لکانا یو درد رسو لو ماں سیلا کملی والے مدینے والے جان دے میں بڑا فرما اپنے ماں باپ لیکن کملی والے آؤ مین مدینے جان د مدینے جاگا مین جو مشہور کیتا جانا ہے باقی میں فرما پردار بڑا و اپنے ماں باپ کا لا لو میں رج سماغ لاٹ تو ماہی پکا والا رسول اللہ, اللہ سلسلا حضور نے فرمایا نہیں اے نا محمد اپنے صاحب والوں میں منافق نو پیا مرد اے آخر کہ اپنے یارہ نو مرائی جانا اپنے نال والوں فلم مل مدینہ تا ہلوڑی مارن دی نبی صاحب جیسوٹ المدینہ مدی جب مدینہ شریف جائے حضرت عبداللہ بن نبی نبی پاک بائی یار حضرت عبداللہ ہاں جی تلوار لے کے ہاں جی اپنے دروازے تے آوے تکو لیا با پائے سی کہ میں واپس آواں مدینہ مدینے چوکی ز تارا چوکھے دلیل کٹ دے گا نعوذ باللہ اما ملا فرما خبردار سو لے اللہ دیسمے تر پچھانے گاؤ عزت تیری یا اللہ بے رسول دی تینوں لگ پتے جا گے ولہ جو کس لو تو توڑی ہے آباد اللہ بے من مل ہے رسول ہی پاپا سو لے اللہ کی قسم ہے مدینے نہیں رہ سکنا جنا کملی والا تین اجازت نہیں دے گا پتہ لگے کہ عزت لا کون ہے جڑا اجازت دے گا رو گا اے دین اجازت بس مدینے بننے دینا <laughs> سبحان اللہ ترا اللہ در ویگ سن کے جا ہوں وہ او جڑا پیمان سی عبداللہ بن بھائی کہیں پہ من دکا لالا جا بلہ بھی آ بدا لر بار بار آخر ہے اجازت لے گیا سرکار موہر لا دین تا سکنا میں ہر سارے بندے کٹے ہو گئے ان دی برادری والے کرا کوئی لفظ بول دے اللہ رسول ترالی رو گا ہو پاک دے پارک بندے آئے آپ نے فر اک پروایا بولا جاؤ میرے ہار نو آخو اچھا گوان دین اے انجدہ سبق پڑھنا اولاد اللہ ہکلا رسول دے کہ سارے یار بے وفا نہیں ایک نالی کمرے دب کے کیا متا دیا سارے نسے کلوتے پتر سارے آخنا سڈے نہیں اس آخ نہیں میں فیمل توجہ نہیں فرمائی رجیند بول سبحان اللہ سل کے جا ایک اور گل سناو ہوئی قسم خدا دی کر کے نہ کافرا دلال جہاد ایمان والوں دراصل فرد سبی پاکر جہاد سکھا نبی پاک دیا جنگ سکھا سن جان دیا سورت سکھا سنج روایت پیش کرنے لگا امام زین رضی اللہ کربلا زین البدیلو فرما نے کنہ نو حل مغازی رسول اللہ, اللہ ملانے کر بلا دبمار سانو نبی پاگ دیا جنگ سڈے باپ حسین باپ سکھا سران دیا سورت سکھا سن کیوں؟ کیوں؟ دہشت گردی سکھاؤ سن ڈیج لانچ زندہ باعت, زندہ باعت. بہت رضی ہوں بہت مومنوں حق ادا کر رہا ایمان نا. قسم خدا بھی کر کے اللہ ان لانت کردہ اللہ فرما تو لعنت پاؤں والے بھی لانت کرتے مطلب لانت پاو گے اصا بھی تو رلا گے نا رب آئی سننا تدا کر بغیرتیا لڑائی سارا فلم مستفا کی جنگ مستفا کے بغازی جہاد کی باتیں پڑھنا پڑھانا شرمائی توجہ نہیں فرمائی سبیلہ لا کے پاک حسین دیا تو شربت تمی خوہرما مہینہ آد پاک حسین دی پکی تگ نال ڈر کے ٹھل کو ایمان دار بڑے تو ہے ٹھل د کر کے ہونا جس آستانے بھی کرامت بیان کرامت کسی آسان بھی آدھ نے سدکے جا دی کرامت شان جدو جاؤ ٹکر خلا کیا کرامت ڈے ڈالی آمانا وہ صحیح فلانے دربار سے گئے کھائی نہ جدو جاؤ ایڈا ایڈا پورا پتیلا بھرے آگے پیو کھاؤ جنا مرضی کھا بابے روک دے وہ میں آدمی بغیر سی کبھی روک آ کے کئی نہ کبھی کافرا نے ٹو بنان تو کافر نہ یاری لا روکنا تو میں حسین پہ نہیں ادھر تردہ ہزار اندر تھی وی ہزار ہال اگلا پروگرام ہے اچھا تو تم نے وہ کاؤں پائے تھے جڑے گنگے نے ہم کسی کو کچھ دیا تھے جس کی بڑا بات ہے اسلام پیار کا مذہب ہے ایسے انگریزوں کا خیالات میں ہے میں کیا ہوں تری دے ہو اور گنگے بھی بڑھے بے بھی بڑھے لتر بھی پائے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ سلائے بلا نہ وسالے سنا ہاں میں کیا باندھوں جان جاندے چلو حسکانی سے بن جائیں گے وہ نام تو گیا نہیں گیا گئی کوئی درود پڑتا پڑیا گیا کوئی گفلا نہ کپڑ دے کمالی میں ملتان تقریر پہ کر دو چیٹ لکھی نے آخر جی مفتی شوقت سیالوی صاحب ہے خانے والے وہ کہتے ہیں میں سے مناظرہ کرتا ہوں انگریزی پڑھنا ظاہر ہے کون کام ہے تبلیغ کرنے کے لیے اگریزوں کو اگریزی پڑھنا جائز ہے وہ قدرتی ملا چنیا پیا می گل کی خبر چنیا پیا میں اس چونکے پوچھو چونکے نو چونکہ اگریزاں جنہوں نے اگریزی پڑھائی ہے وہ تو درو نہیں پڑھ دتا تینوں تو چوک کے تن دتا ادر اوتری بیاہ ایسو والے تین تبلیغ کریں اس چی آئی پھر چی کہ جناب چیشٹی صاحب یہ بتائیں کہ بھئی انگریزی نے ترتما کر کے اور یہ کرنا چاہیے یا نہیں ہے میں کہ है حرام ہے <سلس> <سلس> <أكبر سلس> میں گلام تھی وہ اربی کے قرآن تو خانے سے امریکہ برطانیہ فٹائی کھڑا ہے اربی کا قرآن ٹٹیخانے فٹاندہ دلیہ کری انگلش گا آلے چوجہ نہیں فرمائی قرآن ٹان قرآن دینا حرام ہے انہوں نے قرآن بھیجنا نہیں نہ اربی کا نہ کسی طرح دا اتے دے مسلے نے انہوں نے فرد بنتا چڈن اتنے واپس آ جانے اچھا میں سوچتا تھا نا یار میاں محمد بخشا والا کا ولی بندہ یہ بول کیوں گیا وہ فرما دے اپنے ملانا لو چڑ کائیے اپنے دیکھا بلا جا جم چن کھائیے بچ بیانیا ملک اندر یارا میرے کی مطلب نہ جا قسم خدا میم کشمیر, دے کو کشمیر دے لندن چرحانے بند دسیا اسے کیا مول سا اگریز والے نہیں مسلمان دیا کوٹیاں سامنے آ کے اکا کا گٹھا واقعی میں آ اپنے دوست کو جا رہی ہوں اتے اگریز والے رنت میری فرنڈ کتنے ہاں کڑپ گاندھی لما پا کے دنایا شروع کر دنگری نے ہوں جہ چڈن ڈائب دلیا دلے سب رل کے فراہوں اپنے مسلمانوں دیا عورتوں کراگ چ قسم خدا بھی کر دیا نہ پٹان دشا گا اگریز والے مسلمان جہدے والی عورتیں ان چک کے لات سات دن سنا کرتے سنا کر کے مڑ چھٹ جانے آپ نے ہو پردا کرا جی اپنے حال کلیا کا جڑے انہوں نے ٹٹو سور بچے بنے نے گلابلی قانون ہے جڑا ماں اپنی کڑی چیڑی روکے نا دو سال کر دے کال تبلیغ بھی تو تبلیغ دام جاوت دو گلی نام مراد سور لانتی وہ قرآن کٹی گانے دردتے ہیں آ سور دے بچے آ کوئی پتہ نہیں مدرسائی داد پشاور دا جناب جب ناج ہو جنگ رہے گی جنگ رہے گی جل رہے گی جنگ رہے گی جب بھی پان پہ چیک برطانیہ والے میں تیری سہیلی ہوں اتنی بڑی داڑھی والی سہیلی میرا اے سور بندر پتر میں قرآن نام مرادو قرآن تو دشمن نے کتیخان سٹامن سور تو جپیا پاؤ جی اتیا کھو امریکہ جہاد در سبق پاک میں اسلام ہوم اسلام اعلان جہاد کرے سان جان دینا فرض تو <تصفح> <نہیں فرمائی. تصفح> جان فرض نفرت چار پاوے بندہ فرض ادا ہونا نہیں پیو فڑی نہ سمجھی اللہ رسول کے فرض بڑے سخت نے سڑکے جاوا میرے پاک نبی دی باہر گرا دے اندر چھوٹے, چھوٹے بچے جنہاں دی حال جوانی ہوں دی سی بالغ نہیں سروے آبی سرو نیک جہاد دے تیار پہ ہوں ہملی والا سن چل ایک وارا ایک صحابی کا آیا ہے آپ کا نام سی بن امیر حضور نے فرمایا تو چھوٹے نا چل رو لگ پیا گئے آدھا یار سو لا باقی دے جا ہوں شہید ہو جی کچ دو, بچ, دو بچے آ گئے ہزور پاک سرکار فرما دے ایک جے جاڈے ڈاڈا ہوئے گا دون آ گیا پیڑے رسول اللہ ہونے ایک نے دوسرے ٹا کے ماریا کیتے ہونے میرا حق بنتا نا لوج نہیں فرمائی ابو چاہل دو بارہ لکھا رہے ابو چاہل اپنی گواہی بیٹھا جہاں علم سکھانا سی ان پتہ ہی کوئی بھی جدوفر خلاف نفرت دل والے کفر دے خلاف چلنا کفر دے خلاف کفر دے نال لڑنا چار سبق پڑھاویں گا نا تو تینوں چار سبق اس پڑھاونے ضروری ہونا ہی کہ بچے نو آ کے پتر سکل دبو نو کی ہے کفر کوفرال یاری ایک حوالہ نواں نرویا نکور نواں لکھور حوالہ دگا وا کتاب دا نام ہے نقش سر سید یہ کتاب پہلی بار دنیا چ لکھی گئی سر سید جس کو کہتے ہو جس کو میں سر کہتا ہوں اس اسے کسے بندے قلم نہیں سی چکا ان کا حقیقی چہرہ کسے نے ظاہر کیا پجاب یونیورسٹی نے آج یونیورسٹی پڑھیا سیکھے سر سید کی اپنی نقل سیاؤدین لاہوریوں کے نا کتاب لکھی ہے چک پھٹے دیتے نے لو سیا آتے نے اپنا موتے اپنا پیس ہوتے آمی بولتا دا. دا دا. وہ تو کون کا ہے؟ وہ تو پاکستان کا پیش کیا تو تو نظریے کا حالت ہے بازار چھوٹے پابندی تو ہونی کافی لگی کھڑی میرے خیال پر مائیں پورا تھبا منگا لیا آپ ساتھ ہتھیار آیا میں تھا بگا لیا جیتے میں ایک ایک سیلے چ کے ایک دن جاگا لو بھائی ایک حوالہ سارے آوالہ ویچ لیا کرو ایال آخیا وہ ایک سکول دیا کتاب سر سی ایک آخ پچھلے اصلی حوالے والا سر سی اچھا سکون دیا کتابیں جھوٹ ویک پتہ نہیں خیر کی خان کی تو, تو پڑا جدو میں مطالعہ کیا دشمان دو فوٹو دے کے کارٹون بنایا <önemli> جدید داڑی چھت جدید داڑی تلے لکھا ہے سر سید خان ایک کارٹونسٹ کی نظر میں یہ جی بشکری نقوش بتن سو مزاح نمبر نقوش ایک رسالہ چھپتا ہے ان کے حوالے انہیں اسلے دیکھی ہے تصویر دی ایک کارٹون کی سی آجر لکائی کڑا جی آ وے چنڈیا ادھر آ چکی کڑا اے لوہے کی بلا چون چون سلاخا بھی چمچا وخاونا وخاونا کھاو آلی شا مارنا ہند نا آخ زہر اتو تکیے اندروں آخ خنجر دکھائی کھڑا مسلمانوں نو وڈ دکھا کھلے مارن کھلے پنجاب یونیورسٹی برا تو بندے بنایا میرا رب ابد اللہ تنبئی گھر ابد اللہ صاحب بھی کرے ابو جہل دے گھر چکر صاحب بھی کرے یونیورسٹی کو مخالف کر سکتا ہوں سےہ چ دلانے جدے آم جد کا اپنی گبان کا تی سفا اکتی سی اکتی اسے کتاب کا انہیں اگوں سر سور کی اپنی کتاب رسالا چھپتا سی اپنا ساتھی تحریب ال اخلاق وہ پنجاب یونیورسٹی اتل حوالہ انہیں آخر ابھی پڑھا نا تو لکھا نا سر سور صاحب لکھ رہے ہیں اب تو گویا بل تمام مسلمان لفظات غور ہو ایک نہیں دو نہیں چار نہیں دس نہیں سو نہیں کروڑ نہیں اب تو گویا بل تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے اور علوم میں جدیدہ سائنس کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں سست ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لغو سمجھنے لگتے ہیں اور لام سب ہو جاتے ہیں کیوں سے میں کل میں جی رہا ہوں میرے کوئی نہیں اس وقت میں تمام مسلمان یہی سمجھتے تھے جو چشتی آج سمجھتا ہے میں کروں